حالات حاضرہ پر مبنی عمر میڈیا کا خصوصی پروگرام پاسون بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عمر میڈیا پروگرام پاسون میں خوش آمدید میں ہوں فیصل شہزاد آج کے پروگرام میں چند اہم موضوعات زیر بحث رہیں گے سب سے پہلے ہیڈ لائنز طالبان پاکستان کے عمر میڈیا کی جانب سے شائع کی جانے والے رپورٹس کے مطابق جون دو تیس کے پہلے چوبیس دنوں میں تحریک طالبان پاکستان نے ملک کے مختلف علاقوں میں ستاون حملے کیے ہیں اس ماہ سب سے زیادہ حملے ولایت پشاور میں کیے گئے جن کی تعداد 18 بتائی گئی ہے ولایت رئی خان میں چودہ جبکہ ولایت بنو اور ملاکن میں بالترتیب بارہ اور ساتھ حملے کیے گئے ہیں مذکورہ حملوں میں ساٹھ اہلکار ہلاک جبکہ چوہتر زخمی ہوئے ہیں ہلاک و زخمیوں کی کل تعداد ایک سو چونتیس بتائی گئی ہے ان حملوں کی مزید تفصیل پروگرام میں آگے چل کر سن سکتے ہیں گندرچ ہے کہیں پہ جذبات گندر تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے پنجاب اور بلوچستان میں تین نئے ولادوں کا اعلان کیا گیا ہے نئے تقسیم کار کے مطابق پنجاب کو دو ولادوں میں تقسیم کیا گیا ہے صبح پنجاب شمالی کے لیے محترم سید ہلال غازی جبکہ جنوبی پنجاب کے لیے عمر معاویہ والیان مقرر کیے گئے ہیں بلوچستان کے ولایت کلات و مکران کے لیے شاہین بلوچ کو والی مقرر کیا گیا ہے دفاعی تجزیہ نگاروں کے مطابق تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے نئے ولادوں کا اعلان تحریک طالبان پاکستان کی قوت کی عکاسی کرتی ہے یاد رہے کہ تحریک طالبان پاکستان کی علا قیادت کی بہترین سیاسی واسکری پالیسیوں کی وجہ سے ماضی قریب میں تحریک طالبان پاکستان ایک ابھرتی قوت کے طور پر سامنے آئی ہے صبح پنجاب میں دو ولایات کا اعلان کیا تحریک طالبان پاکستان کا پنجاب میں کوئی سیٹ اپ موجود ہے پنجاب میں تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے ولایاتوں کا اعلان اور یا پنجاب میں تحریک طالبان کا وجود اس حوالے سے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک طالبان پاکستان ایک عوامی تحریک ہے اور پنجاب سمیت پورے ملک سے مسلمان اس تحریک میں شامل ہو رہے ہیں کیونکہ موجودہ ظالمانہ اور شیطانی نظام سے لوگ تنگ آ چکے ہیں پہلے دن سے جب سے یہ تحریک اٹھی ہے قبائل اور دیگر علاقوں کی طرح پنجاب سے بھی محب وطن اور محب اسلام عوام خاص کر نوجوان طبقہ تحریک کا حصہ ہے البتہ کچھ عرصہ سے جب تحریک کا بنیادی سٹرکچر اور ڈانچہ تبدیل ہوا ہے تو تحریک کے اصول ضوابط کے مطابق نئے علاقوں کو تدریجن تحریک کے نظم میں شامل کیا جا رہا ہے تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے پنجاب کو دو ولاتوں میں تقسیم کرنے کی وجہ کیا ہے تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے پنجاب کو دو ولادوں میں تقسیم کرنا وجہ یہ ہے کہ پنجاب پاکستان کا ایک بہت بڑا صوبہ ہے اور یہاں پر آبادی بھی نسبتاً کافی زیادہ ہے اس کے علاوہ پنجاب کئی بڑے اور اہم شہروں پر مشتمل ہیں لہذا رقبہ آبادی اور بڑے شہروں کی اہمیت کو مد رکھتے ہوئے پنجاب کو دو علیتوں میں تقسیم کرنے کا فیصلہ ہوا تاکہ اس میں کام کرنے اور نظم کو برقرار رکھنے میں آسانی رہے شمالی پنجاب کے والی محترم سید ہلال غازی کا تفصیلی انٹرویو آج کے پاسون کا حصہ ہے جو ہم سے جی جون کے مہینے میں کی جانے والے کاروائیوں کی تفصیل خالد قریشی کی زبانی اور بھی بہت کچھ آج کے پاسون میں ہمارے ساتھ رہیے بس مل رہے قدم قدم پے روش روش پے پاکستان میں جاری جنگ کس مقصد کے لیے کی جا رہی ہے بہت لوگ اس جنگ کے بارے میں حقائق جاننے کی کوشش کرتے ہیں عمر میڈیا پروگرام پاسون اس جنگ کے حوالے سے حقائق سے پردہ اٹھاتا ہے پاسون سنیے اور باخبر رہیے بنانے دین پر بجلی کی ہم یلوار ہے پھر جس سے کانپتا ہے ہم بہی سال اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ رو اکبرات منزل پیاری ایک بار خوش آمدید آپ ہماری نشریات ہماری ویب سائٹ ڈبلو پر سن سکتے ہیں تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے پنجاب اور بلوچستان میں تین ولایتوں کا اعلان کیا گیا ہے نئے تقسیم کار کے مطابق پنجاب کو دو ولایتوں میں تقسیم کیا گیا ہے صوبہ پنجاب شمالی کے لیے محترم سید ہلال غازی کو جبکہ جنوبی پنجاب کے لیے عمر معاویہ والیان مقرر کیے گئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان کے ولایت قلات و مکران کا اعلان بھی کیا گیا ہے اس ولایت کے لیے شاہین بلوچ کو والی مقرر کیا گیا ہے دفاعی تجزیہ نگاروں کے مطابق تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے نے ولادوں کا اعلان تحریک طالبان پاکستان کی قوت کی عکاسی کرتی ہے یاد رہے کہ تحریک طالبان پاکستان کی اعلیٰ قیادت کی بہترین سیاسی وعزکری پالیسیوں کی وجہ سے ماضی قریب میں تحریک طالبان پاکستان ایک ابھرتی قوت کے طور پر سامنے آئی ہے آج کے پروگرام میں جاننے کی کوشش کریں گے کہ پنجاب میں تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے ولادوں کا اعلان کیا پنجاب میں تحریک طالبان پاکستان کا وجود موجود ہے تحریک طالبان پاکستان کے لیے پنجاب کی جغرافیائی اہمیت کیا ہے تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے پنجاب کو دو ولادوں میں تقسیم کرنے کی وجہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پنجاب میں تحریک طالبان پاکستان کے اہداف کیا ہے اس سمیت کئی اہم سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے صبح پنجاب شمالی کے والی محترم سید حلال غازی صاحب حق کی خاطر مرتے ہیں ہم چم حق کے پروانوں سے مندل کی خاطر لوگوں ہم تکراتے ہیں حق کے منزل پیاری جانوں سے منزل کی خاطر لوگوں لوگ ٹکراتے ہیں طوفانوں سے اللہ اللہ اکبر اکبر محترم والی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا آتے ہیں پہلے سوال کی طرف پنجاب میں تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے ولاتوں کا اعلان کیا پنجاب میں تحریک طالبان پاکستان کا وجود اور سیٹ اپ موجود ہے محمد و رسول پنجاب میں تحریک طالبان پاکستان کی طرف سے ولاتوں کا اعلان اور یا پنجاب میں تحریک طالبان کا وجود اس حوالے سے میں اتنا کہنا چاہتا ہوں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 جب تحریک کا بنیادی سٹرکچر اور ڈانچہ تبدیل ہوا ہے تو تحریک کے اصول ضوابط کے مطابق نئے علاقوں کو تدریجن تحریک کے نظم میں شامل کیا جا رہا ہے جیسا کہ حال ہی میں بلوچستان کے اندر ایک ولایت کا اضافہ کیا گیا تو وہاں بھی پہلے سے مجاہدین اور طالبان موجود اور سرگرم عمل تھے لیکن اپنے مقررہ وقت پر اس کا فیصلہ کیا گیا بیان ہی اسی طرح پنجاب میں بھی ابتدا سے مجاہدین اور طالبان کی ایک بڑی تعداد موجود تھی البتہ حالیہ ولایت کا اعلان کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دیگر ولایتوں کی طرح پنجاب میں بھی تحریک کا ایک منظم ڈانچہ بن چکا ہے اور آئندہ اس میں مزید بہتری آئے گی انشاءاللہ شاء تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے پنجاب کو دو ولایتوں میں تقسیم کرنے کی وجہ کیا ہے تحریک طالبان پاکستان کی جانب سے پنجاب کو دو ولادوں میں تقسیم کرنا وجہ یہ ہے کہ پنجاب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 محترم والی صاحب پنجاب میں تحریک طالبان پاکستان کے اہداف کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ پنجاب میں تحریک طالبان پاکستان کے اہداف کیا ہے صرف پنجاب ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں تحریک طالبان کے اہداف انتہائی واضح اور غیر مبہم ہے تحریک طالبان پاکستان کا مقصد اہل پاکستان پر مسلط غیر انسانی شیطانی اور ظالمان نظام کا خاتمہ اور ایک منصفانہ شرعی نظام کا عمر نفاذ ہے اب اس مقصد کے اصول کی راہ میں جو بھی رکاوٹ آئے گی تحریک طالبان پاکستان کے مجاہدین اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ان رکاوٹوں کا خاتمہ کرے گے انشاءاللہ وہ رکاوٹ چاہے سکیورٹی اداروں کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں ہو مختصراً آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان کا مقصد وہی ہے جو پاکستان بنانے کا مقصد تھا یعنی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. اور اس مقصد کے اصول کے لیے جیسا کہ پاکستان بنتے وقت مسلمانوں نے قربانیاں دی تھیں آج بھی تحریک طالبان پاکستان کے مجاہدین اور مخلص مسلمان قربانیاں دے رہے ہیں اور اللہ سے امید ہے کہ جلد ہی مجاہدین اس مقصد کے حصول میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ محترم ہلال صاحب پنجاب میں ولادوں کا اعلان حکومت پاکستان کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے اور حکومت کے نام آپ کا پیغام کیا ہے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پنجاب میں نئے ولیتوں کا اعلان پاکستان کے مظلوم عوام پر مسلط بدماش ٹولے کے لئے بہت بڑا دچکا ہے کیونکہ جس طرح قبائل سمیت دیگر علاقوں میں تحریک کا نظم اعلان کرنے سے وہاں پر کافی تبدیلی پیدا ہوئی ہے نئے مجاہدین برتی ہوئے عوام کے ساتھ رابطے بڑھے اور سب سے بڑھ کر اسلامی نظام کی راہ میں بنیادی رکاوٹ فوج اور دیگر اداروں کے خلاف بڑے پیمانے پر عملیات شروع ہوئے جس سے فوج اکثر علاقوں میں دفاع پر مجبور ہوئی تو اسی طرح اللہ سے امید ہے کہ پنجاب میں بھی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ اور تحریک کا اثر وسوخ بڑھے گا حکومت کے نام ہمارا پیغام انتہائی واضح ہے کہ ہماری جنگ اس فوج اور حکومت کے خلاف کسی عہدہ اور منصب کے حصول یا زمین کے قبضے کے لیے ہرگز نہیں بلکہ ہم اس ملک پر ظلم و جبر کا خاتمہ اور اسلام کے عادلان نظام کے عملی نفاذ چاہتے ہیں اور اگر حکومت سنجیدگی کے ساتھ ہمارے مطالبہ پر غور نہیں کرے گی تو ہماری یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی اور اس میں مزید شدت آئے گی جب تک کہ اس سرزمین پر لا الہ الا اللہ کا کلمہ بلند نہ ہو جائے محترم سید ہلال غازی صاحب پنجاب میں ولیطوں کے اعلان کے بعد جہادی پاکستان پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے دیکھیں پنجاب میں ولادوں کے اعلان کے بعد جہادی پاکستان پر انتہائی مثبت اثرات مرتب ہوں گے بلکہ ابھی سے ہم یہ اثرات محسوس کر رہے ہیں کہ مجاہدین منظم ہو رہے ہیں پنجاب بر سے مسلمان نوجوان رابطے کر رہے ہیں اور یہاں بھی مجاہدین کے اندر پنجاب میں کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے اور اللہ سے امید ہے کہ تحریک کے زیر اثر دیگر علاقوں میں جس طرح مجاہدین کارروائیاں کر رہے ہیں اور دشمن دفاعی پوزیشن اختیار کرنے پر مجبور ہو رہا ہے ان قریب پنجاب بھی اسی لسٹ میں نمایاں نظر آئے گا انشاءاللہ زیادہ تر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ تحریک طالبان پاکستان پشتونوں کی تحریک ہے کیا تحریک طالبان پاکستان میں غیر پشتون لوگ بھی شامل ہیں اور ان کی تعداد کتنی ہے دیکھیں لوگ جو زیادہ تر یہ سمجھ رہے ہیں کہ تحریک پشتونوں کی تحریک ہے یہ بات قطع غلط اور بے بنیاد ہے خلاف حقیقت ہے اور یہ دشمن کا ایک مقروف پروپیگنڈا ہے کہ وہ تحریک کے اندر قومیت کے نام پر اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ تحریک طالبان پاکستان تمام مسلمانوں کی مشترکہ تحریک ہے جس میں پختونوں سمیت پنجابی بلوچ سندھی سرائکی سب قومیں کثیر تعداد میں شامل ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض قوم کے لوگ زیادہ اور بعض کے کچھ کم ہوں گے جہاں تک پنجاب کے مجاہدین کی بات ہے تو ان کی ایک کثیر تعداد تحریک طالبان میں شامل ہیں جو سینکڑوں میں ہیں اور ان کے علاوہ ایک بڑی تعداد ایک بہت بڑی تعداد پنجاب سے تعلق رکھنے والوں کی پاکستان کی اکوبت خانوں میں پڑی ہے جبکہ اس راہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہدہ اس کے علاوہ ہے لہٰذا یہ ایک الزام ہے کہ تحریک سے پختونوں کی تحریک ہے محترم ہلال صاحب آتے ہیں ایک اور سوال کی طرف ماضی میں پنجاب میں تحریک طالبان پاکستان نے کون سی بڑی کارروائیاں کی ہیں پاکستان کے دیگر علاقوں کی طرح پنجاب کے تقریباً تمام بڑے شہروں میں پاکستانی مجاہدین نے بڑی بڑی کاروائی سر انجام دی ہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ پورے ملک کی بنسبت نسبت بڑی کارروائیاں پنجاب ہی میں ہوئی تو بے جانہ ہوگا جس میں جی ایچ کیو کا ایک بہت بڑا حملہ اور میرٹ ہوٹل پہ حملہ ہوا تھا مناوا پولیس سینٹر پہ حملہ ہوا تھا ایف آئی اے لاہور پہ حملہ ہوا تھا اور ایسے اور بھی قابل ذکر عملیات جو تحریک طالبان پاکستان نے ماضی میں کیے تھے تو پنجاب ہمارا مستقل محاذ رہا ہے اور اس پہ تحریک طالبان کے الحمد ایک اچھی کارکردگی رہی ہے آتے ہیں آخری سوال کی طرف محترم سید ہلال غازی صاحب پنجاب کے عوام کے نام آپ کا پیغام کیا ہے پنجاب کے عوام کے نام میرا یہی پیغام ہے کہ آج پاکستان میں ظلم و ستم کا راج ہے غریب فاقوں سے تنگ آ کر خودکشی پر مجبور ہو رہا ہے فحاشی اوریانی اپنی انتہا کو پہنچ چکی ہے اللہ تعالیٰ کے قانون کے بجائے غیروں اور اسلام دشمنوں کا ظالمانہ قانون اور نظام حاکم ہے حدود اللہ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے مساجد و مدارس کو مسوار کیا جا رہا ہے مسلمان نوجوانوں کو اغوا کر کے سال و سال لاپتہ رکھا جاتا ہے جالی مقابلوں میں مسلمان نوجوانوں کی لاشیں گرانا روز کا معمول بن چکا ہے لہذا ان تمام مسائل کا واحد حل اور فتنے کا خاتمہ اسلامی نظام کا نفاذ ہے اور اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے وہی طریقہ اپنانا ہوگا جو کہ قرآن میں اللہ تعالی نے منتخب فرمایا ہے وہ لا تکون فتنا اور اسی طریقے پر عمل کرتے ہوئے امت کے منتخب شدہ جماعت اور افراد نے پوری دنیا میں ظلم و ستم کا خاتمہ کیا اور اللہ کا کلمہ بلند کیا لہٰذا پنجاب بر کے عوام خاص کر نوجوان طبقہ کو دعوتی جہاد دیتے ہیں کہ آئیے اور اس ظالمانہ نظام کے خاتمے اور اسلامی نظام کے قیام میں ہمارے بازو بنیں۔ یقینا کامیابی اور فتح اہل حق ہی کا مقدر ہوگا انشاءاللہ۔ محترم سید ہلال غازی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے <امار> <امار> اللہ اکبر اللہ ہو اکبر اللہ اکبر اس بات ہی جادی سر یہ ہمارے فخر سے اونچے ہوتے ہیں اس بات ہی جادی سر یہ ہمارے فخر سے اونچے ہوتے ہیں زخموں کے تم لے کر ہم جب آتے کی خاطر لوگوں ہم تک ہیں طوفانوں سے چادر حق کے راہی ہیں ہمیں منزل پیاری جانوں سے منزل کی خاطر لوگوں ہم تک ہیں طوفانوں سے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ ہوک اللہ ہوک اللہ امر میڈیا پروگرام پاسون میں تحریک طالبان پاکستان کی سینئر شخصیات کے حالات حاضرہ پر مبنی تبصرے اور تجزیے شائع کیے جاتے ہیں پاسون سنیے حقائق جانیے شاید کچھ اللہ اللہ اللہ, اللہ، رقبت اللہ اللہ اللہ, اکبر، اللہ،, اللہ،, اللہ،, اکبر، اللہ،, اللہ، جو کر جیو جی کرے ایک بار پھر خوش آمدید آپ ہماری نشریات ہماری ویب سائٹ ڈبل .me پر سن سکتے ہیں محترم سامعین آتے ہیں پروگرام کے آخری رپورٹ کی طرف یہ رپورٹ ہمارے نمائندے محترم خالد قریشی نے بھیجی ہے جس میں جون کے مہینے میں تحریک طالبان پاکستان کی کاروائیوں کی تفصیل بیان کی گئی ہے تو آتے ہیں اس رپورٹ کی طرف اللہ الرحمن الرحیم عمر ریڈیو کے محترم سامعین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ پروگرام پاسن میں اس مرتبہ جون کے مہینے میں یعنی چوبیس جون تک تحریک طالبان پاکستان کے مجاہدین کی جانب سے کی گئی کارروائیوں کی رپورٹ جمع کی ہے یکم جون سے چوبیس جون تک تحریک طالبان پاکستان کے مجاہدین نے کل ستاون حملے کیے جن میں سب سے زیادہ ولایت پشاور میں اٹھارہ ہوئے ولیت ڈی خان میں چودہ ولایت بنو میں بارہ ولایت ملاکن میں سات ولایت کوہاٹ اور ولایت مردان میں دو دو اور صوبہ بلوچستان میں ایک حملہ ہوا ان حملوں میں ایک سو تیس سے زائد دشمن ہلاک و زخمی ہوئے جن میں تراسی فوجی پچیس پچیس ایف سی اور پولیس اور ایک خفیہ اہلکار شامل ہیں ان حملوں میں 6 عدد جاسوسی کیمرے اور چار عدد فوجی گاڑیاں تخریب کا نشانہ بنی مجاہدین کے ہاتھ چار عدد کلاشنکوف اور تین عدد پسٹولیں بھی لگیں تحریک طالبان پاکستان کی قیادت نے اس مہینے میں صوبہ بلوچستان میں قلات و مکران اور صوبہ پنجاب کو دو ولایات میں تقسیم کر کے جنوبی اور شمالی پنجاب کے لیے انہیں ولایات کے طور پر تقسیم کیا اور ان کے لیے والیان کا انتخاب بھی کیا جو انٹرنیشنل میڈیا کے مطابق بھی تحریک طالبان پاکستان کی ترقی کی ایک نشانی ہے اور یہ آگے جا کر تحریک طالبان پاکستان کے لیے بڑی کامیابیاں لا سکتا ہے جہاں جہاں تحریک طالبان پاکستان کی ولایات کا نظام ہے تو وہاں پر تحریک طالبان پاکستان کے مجاہدین زیادہ فعال ہیں اور جو علاقہ کسی کے ذمہ لگتا ہے تو وہاں پر آ, کاروائیاں اور مجاہدین کے اثر و رسوخ میں آ, واضح اضافہ آ, دیکھا گیا ہے تو اس سلسلے میں تحریک تربا پاکستان کے مجاہدین کو بھی آ, اللہ تعالیٰ سے یہی امید ہے کہ یہ آ, ترقی کی راہ کا آ, ایک نیا قدم ثابت ہو ترجم جی ترجم ایک بار پھر خوش آمدید آپ ہماری نشریات ہماری ویب سائٹ ڈبلو .me پر سن سکتے ہیں محترم سامعین پروگرام پاسون کا وقت یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے ہمارے اس پروگرام یا ہماری دیگر نشریات کے بارے میں اپنی قیمتی آرا ضرور ارسال کیجیے اپنے میزبان فیصل شہزاد کو اجازت دیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ